اور یاد کرو جب ہم نہیں تمہیں فرون والوں سے نجات بحث کے تمہیں بری مار دیتے تمہارے بیٹے ضب کرتے اور تمہاری بیٹیاں باک رکھتے اور اس میں رب کا بڑا فضل ہوا